بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا و تئی ن س ملب ن تی نوبی روشیل کدوس اف کل مجھت ہو متکر اسکر فری ففريقا كذبتم وفريقا کن وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقليلا ما يؤمنون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فعودب اللہ منشیطیم بسم اللہ ولاقد آت اینام سلقی ب وقف اِنامی بادہ برغسل اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسٰ علیہ السلام کو کتاب کل آسمانی کتابیں چار ہیں تورات، انجیل زبور اور قرآن پاک قرآن پاک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو دی گئی زبور حضرت دابود علیہ صلاۃ وسلام کو عطا کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ انا انزل طورات فی ہا ہدَ و نور ہم نے تورات دی اس تورات میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے موسا علیہ السلاۃ وسلام کو کتاب بھی دی اور پھر پیدل پہ رسولوں کو بھی بیچا یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پہ بہت بڑا احسان ہے اللہ اگر چاہتے تو ہمیں انسان بنا کے چھوڑ دیتے لیکن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کا آغاز کیا ان کو بھیجنا شروع کر دیا جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو زمین پہ اتارا تھا تبھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا تو اس ہدایت سے مراد پیغمبروں کا سلسلہ اور اللہ کی کتابوں اور صحیفوں کا سلسلہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو کتاب بھی دی اور رسول بھی بیچے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی واضح دلائل دے کے بیچا کیسے دلائل حضرت عیسیٰ علیہ صلاح کو معجزات دیے جو بھی نبی اس دنیا میں آتا ہے اسے اللہ رب العزت ایسے ایسے معجزات عطا کرتے ہیں جن معجزات کو دیکھتے ہوئے لوگ ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ صلاحات وسلام کو کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کی پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں تو رسول بیچتا تھا لیکن تم نے تکبر کیا اگر رسول ایسی باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا جن باتوں کو تمہارے نفس نہیں مانتے تھے تمہاری خواہشات نہیں مانتی تھیں تو تم کیا کرتے تھے تم یا تو رسولوں کو جھٹلا دیتے تھے یا تم رسولوں کو قتل کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ہمارے جو دل ہیں یہ غلاف میں ہے محفوظ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے شریعت کی نبیوں کی رسولوں کی ہمارے دل تو پہلے ہی برے پڑے ہیں ہدایت کے ساتھ اب وہ محفوظ ہو چکے ہیں ان کو غلاف میں بند کر دیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی انہی باتوں کی وجہ سے میں نے ان پر لانت کی ایسی لعنت کی جو ان پر آج بھی نازل ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں ولاقت اور البتہ تحقیق آتینہ ہم نے دی موس علیہ السلات وسلام کو الکتابہ کتاب وقفینا اور ہم نے پیدر پہ بھیجے ممبادی ہی اس کے بعد کس کے بعد حضرت مسا علیہ السلات وسلام کے بعد بر رسولی کئی رسول وہ آتینہ اور ہم نے دیے موسا علیہ عیسیٰ بن مریم کو البیناتی واضح دلائے ان کو بھی معجزات ہم نے دیے و اور ہم نے قوت دی ان کو بروہ القدوسی روح القدس کے ساتھ روح کہتے ہیں روح القدس کہتے ہیں پاک روح اور یہاں سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ صلاح وسلام ہیں تو اللہ فرماتے ہیں آفاق اللہ کیا پھر جب بھی جا آیا تمہارے پاس رسول ان کوئی بھی رسول بیما اس چیز کے ساتھ جسے لا ہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس تو اس تکبر تم تم نے تکبر کیا تکبر کسے کہتے ہیں تکبر کہتے ہیں حق کو تسلیم نہ کرنا لوگوں کو حقیر سمجھنا اور تکبر جس شخص میں بھی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہودیوں کے اندر بھی تکبر پایا جاتا تھا اور جس شخص کے دل میں بھی تھوڑا سا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسا کہ حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتی اچھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ اس اس اچھا, وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اچھا پیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو یہ ہے انسان حق کو نہ تسلیم کرے اور کو حقیر سمجھے تو انہوں نے بھی کیا کیا حق کو تسلیم نہیں کیا اس تم تم نے تکبر کیا پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ کیسے نکلا ففریقن پھر ایک گروہ کو قذب تم تم نے جٹلایا انبیاء کی ایک ایسی جماعت تھی جنہیں تم نے مانا ہی نہیں وہ اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کر دیتے تھے اور انبیاء کی ایک ایسی بھی جماعت گزری جن کو تم نے قتل ہی کر دیا وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن غلافوں میں ہے جیسے قرآن پاک ہدایت سے بڑا پڑا ہے اور اسے غلاف میں بند کر دیا جائے اسی طرح ہمارے دل بھی ہدایت سے بڑے پڑے ہیں ان پہ یہ اتنے بڑ گئے ہیں کہ اب ان کے اوپر غلاف چڑھا دیا گیا اب یہ محفوظ ہو گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں بل نہیں بلکہ لانحم اللہ اللہ نے لانت کی ان پر کیوں بے ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ ایمان نہیں نہ لائے انہوں نے مانا نہیں ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی فقلیلاً چنانچہ کم ہی لوگ ہیں مایو منون جو ایمان لاتے ہیں صدق اللہ العظیم